السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یا قوم قوم ایمان والو کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑایا کرے آسا خیرمن ہوں ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہت بہتر ہوں اے ایمان والو جو مانتے ہو میں تمہارا رب ہوں اے ایمان والو جو مانتے ہو قرآن رب کا کلام ہے اے ایمان والو جو مانتے ہو اللہ کے رسول برحق ہیں اے ایمان والو جو مانتے ہو قبروں میں جانا ہے اے ایمان والو جو مانتے ہو زندگی کا حساب دینا ہے میں تمہارا رب تم سے کہتا ہوں تم تو ایک دوسرے کا نہ اڑایا کرو یازین امن لومن قوم اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو مذاق کیا ہوتا ہے عربی زبان کو اگر کھنگالا جائے تحقیق کی جائے تو سخریہ مذاق استحضا مسخرہ پن کرنا پھپٹیاں کسنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے اس کی انسلٹ کرنے کے لیے اس کی توہین اور تزلیل کے لیے دوسروں کی نگاہوں میں اس کو گرانے کے لیے اس کے اوپر کوئی بات کہنا کوئی اشارہ کرنا کوئی بات لکھنا کوئی اشوے کوئی غمزے کوئی حرکتیں کوئی نقلیں کسی قسم کا کوئی حرکت کوئی اشارہ جس میں دوسرے کی تحقیر مقصد ہو اور پھر اوپر مقصد یہ بھی ہو کہ سن کے لوگ ہنسے اس کو کہتے ہیں مزاق اور سخریہ ایک ہوتا ہے مزاح المزاح میم زا الفا مزاح یہ ہوتا ہے کوئی ایسی دل لگی کی بات کرنا کہ دوسروں کے چہروں پہ سمائل آ جائے وہ مسکرانے لگ جائیں اس میں اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مذاق میں مقصد ہوتا ہے کسی کی تزلیل مزاح میں کسی کو ذلیل کرنا کسی کو نشانہ بنانا کسی کی حد کے عزت قطع مقصد نہیں ہوتا محض بات ایسے انداز میں کہنا کہ دوسرے ہنس خل... لیں مسکرا لیں اور محبتیں بڑھ جائیں اور کچھ غم کی دنیا میں انسان خوشیاں بانٹ لیں وہ بالکل جائز ہے اس کی شرن اجازت ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے یہاں جس چیز سے منع کیا گیا یا ایوہ آمنو لا يزخر قوم من قوم اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ مسجد اسحاق کے میرے بزرگوں نمازیوں عزیزوں بھائیوں اور بیٹو یہ رب کا قرآن ہے نا ایک ایک لفظ پہ ہم نے ٹہر ٹہر کے غور کرنا ہے اللہ کی توفیق سے کئی ہفتے بعض دفعہ غور و فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں رب نے کیا کہا ہے جو دل میں باتیں آتی ہیں رب کی توفیق سے آپ تک پہنچاتے ہیں ہمارا فرض ہے ایک ایک لفظ ایک ایک آیت ایک ایک حرف ایک, ایک زبر زیر قرآن مجید کا اتنا عظیم ہے اس کے اندر معنی کا سمندر چھپا ہوتا ہے مذاق کس کس چیز کا ہوتا ہے مذاق مذاق کسی کی شکل کا مذاق کسی کی عقل کا مذاق کسی کے قد کا مذاق کسی کی جسامت کا مذاق کسی کے قد کا مذاق اور کسی کے فربا مائل ہونے کا مذاق یا اس کے مٹاپے کا مذاق یا اس کے دبلا پن اور نحیف و نظار ہونے کا مذاق کسی کی بیٹی کا مذاق کسی کے بیٹے کا مذاق کسی کے رشتے کا مذاق کسی کی برادری کا مذاق کسی کے خاندان کا مذاق کسی کے سسرال کا مذاق کسی کی رہائش کا مذاق کسی کے کاروبار کا مذاق کسی کے وجود کا مذاق کسی کی ذہانت کا مذاق کسی کی ڈگری کا مذاق کسی کی کوالیفیکیشن کا مذاق کسی کے انداز تکلم کا مذاق کسی کی چال ڈھال کا مذاق کسی کے لباس کا مذاق کسی کی نشست و برخاست کا مذاق یا لا قوم من قوم ایمان والو مذاق نہ بڑھایا کرو لا خر خون ہلا نسا نسا آسا خون خیر من, قوم ان منهم ولا نساء من نساء ان منهم ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور ممکن ہے عورتوں کا اسپیشلی تذکرہ کیا یہ بھی مذاق نہ اڑایا کریں ممکن ہے جو مذاق اڑانے والی عورتیں ہیں وہ ان سے وہ عورتیں بہتر ہوں جن کے اوپر بھکتیاں کسی جا رہی ہیں یاد رکھیے مذاق اڑانا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے کیوں کبیرہ گناہ ہے اس کے دلائل میں آپ کو پیش کرتا ہوں مذاق اڑانا اس لیے کبیرہ گناہ ہے کہ جو مذاق اڑانے کے فیکٹرز ہیں جو اسباب و علل ہیں وہ معمولی نہیں ہیں کوئی شخص ایسے ہی مذاق اڑانا اور پھکتیاں کسنا شروع نہیں ہو جاتا اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں علماء نے ماہرین نفسیات نے ہمارے معاشرے کو توفیق مل جائے کہ ہر چیز ہم قرآن سے لینے کے عادی ہو جائیں حدیث سے لینے کے عادی ہو جائیں ادھر ادھر کی سینگز کی باری آئے تو بہت بعد میں آئے سب سے پہلے قرآن کو رکھیں حدیث کو رکھیں صحابہ کو رکھیں تابعین کو رکھیں سلف صالحین کے اقوال کو رکھے ربل جلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے فلسفے جہاں ان کی معراج ہوتی ہے وہاں سے قرآن و سنت کی باتوں کا آغاز ہوتا ہے وہ اللہ کی نازل کرتا ہے نا اور اس کے اندر غور کر کے پھر علماء اور اما کرام صحابہ اور تابعین جب اندر سے باتیں نکالتے ہیں تو دنیا کا کوئی فلسفی وہ باتیں نہیں کر سکتا نہ اس کی زبان سے نکل سکتی ہیں جو اس شخص کی زبان سے باتیں نکلتی ہیں جو اللہ کے قرآن میں ڈوب کے اس سمندر کے اندر سے موتی نکال رہا ہو علماء کہتے ہیں مذاق کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ مذاق کرنے والا انسان متکبر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے بڑا سمجھتا ہے نا اس لیے دوسروں کو چھوٹا دکھانا چاہتا ہے اور اس وجہ سے وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے گویا کے مذاق خود ایک عادت ہے اور اس بری عادت کے پیچھے جو بری عادتیں چھپی ہوئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں بعض دفعہ وہ کبیرہ گنا ہی نہیں کئی کبیرہ گناہوں کا مرکب کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے کچھ کبیرہ گنا ملتے ہیں پھر انسان مذاق اڑانے پکتیاں کسنے نشانے لگانے اور دوسروں کو انسلٹ کرنے کے فن کا ماہر ہوتا ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کل مذاق اڑانے کو آرٹ سمجھا جاتا ہے پورے پورے ڈرامے پورے پورے سیریز پوری پوری فلمیں پورے پورے ناول پوری پوری کہانیاں پوری پوری داستانیں پورے پورے اخبارات پورے پورے لوگ باقاعدہ تیار کیے جاتے ہیں کہ کیسے مذاق اڑانا ہے پھر کس طبقے کا کس طرح سے مذاق اڑانا ہے علماء کا کیسے اڑانا ہے حکمرانوں کا کیسے اڑانا ہے فلام برادری کا کیسے اڑانا ہے فلام برادری کا کیسے اڑانا ہے کبھی اس کو کامیڈی کا نام دیا جاتا ہے کبھی کوئی اور نام دیا جاتا ہے یہ ب ترین قسم کا گناہ اس کی پہلی وجہ اور اس کا پہلا سبب آپ کے دل کے اندر چھپا ہوا وہ تکبر ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ سلاد و سلام نے اشاط فرمایا لا يدخل الجن من کا نفی قلبی مسکال و حبت من رائی کے دانے کے برابر جس دل میں تکبر آ جاتا ہے اللہ کی جنت اس پہ حرام ہو جاتی ہے یہ تکبر کی نشانی ہے اب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اس لیے آپ پھر دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں مزاق اڑانے کی دوسری وجہ بعض دفعہ آپ کے اندر چھپا ہوا حسد ہوتا ہے آپ کو کسی کا مقام کسی کی عزت کسی کی شہرت کسی کی ناموری اس کا مرتبہ اس کا بلند ہوتی ہوئی شان گوارا نہیں ہوتی آپ اندر جل رہے ہوتے ہیں پھر جلتے جلتے آپ کے پاس ایک کہل یہ ہوتا ہے کہ مذاق اڑا کے پبلیاں کس کے نشانے لگا کے باتیں لگا کے چوٹیں لگا کے آپ اندر کی حسد کی آگ کو بجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں دوسری وجہ مزاق اڑانے کی حسد ہوتا ہے اور ایک تیسری وجہ علماء کے رام نے جو مذاق اڑانے کی بیان کی ہے کہ بعض دفعہ آپ کسی کا مذاق اس وجہ سے بھی اڑاتے ہیں کیا فارغ ہوتے ہیں وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں اور اس ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کو اتنی فضول حرکت ملتی ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور ایک چوتھی وجہ مذاق اڑانے کی علماء نے کیا کمال کی بات لکھی ہے ایک حدیث سے بتا چلتا ہے کبھی کبھی آپ لوگوں کے غم کا مذاق اڑاتے ہیں اس کی مصیبتوں پہ بتیاں گستے ہیں اس کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں اور اس پہ مرچیں لگا لگا کے جب وہ روتا ہے سسکیاں بھرتا ہے تو آپ انجوائے کرتے ہیں یہ آپ کے اندر کی پست فطرت اور حیوانیت ہوتی ہے جس وجہ سے آپ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور ایک پانچویں وجہ جو علماء اصلاف نے لکھی مذاق اڑانے کی یہ ہوتی ہے کہ آپ محض ہنسنے ہنسانے کے لیے مذاق اڑاتے ہیں یہ بھی گناہ ہنسنے کے لیے آپ کو کسی کی عزت ہی نظر آئی ہے ہنسنے ہنسانے کے لیے آپ کو کسی مسلمان کی عزت ہی نظر آئی ہے اور آپ نے اس کے مقام عزت اور شان مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھا جب آپ یہ دیکھیں گے کہ مذاق کے پیچھے یہ اتنی ساری وجوہات ہوتی ہیں کبھی حسد ہوتا ہے کبھی تکبر ہوتا ہے کبھی ذلت امیز کرنے کے رویے ہوتے ہیں کبھی فارغ البالی ہوتی ہے کبھی ہنسنے ہنسانے کی طبیعت اور مزاج ایسا ہوتا ہے کہ بس آپ ہر وقت ہستے ہساتے ہی رہتے ہیں جو بھی وجہ ہو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بعض دفعہ مذاق کبیرہ گنا ہوتا ہے اور بعض دفعہ کئی کبھیرا گناحوں کا مجموعہ ہوتا ہے آگے بڑھیے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے یہ بات نوازے ہو گئی لوگ مذاق کیوں اڑاتے ہیں یہ بات نوازے ہو گئی کہ مذاق اڑانا کبیرہ گھنا ہے اب سنتے چلے جائیے رب تعالی کی توفیق اور اس کے فصل و کرم اور اس کی خاص رحمت سے مذاق اڑانے کا نقصان کیا ہوتا ہے مذاق اڑانے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس عادتِ بد سے باز نہ آئے اور مزاق اڑاتے رہے مزاق اڑاتے رہے مذاق اڑاتے, اڑاتے رہے تو آپ کے نام اعمال میں اسے کبھیرا گناہ بھی لکھا جائے گا اور بعض دفعہ اس وجہ سے آپ کی نیکیاں بھی صاف ہو جائیں گی دوسرا نقصان جب بھی ہم مذاق اڑاتے ہیں جتنی بھی مذاق کی قسمیں ہیں ساری آپ جمع کر لیں تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ کبھی تو آپ مذاق رب کی تخلیق کا اڑاتے ہیں کبھی آپ مذاق رب کی تقسیم کا اڑاتے ہیں اگر آپ نے کسی کی شکل کا مذاق اڑایا چھوٹے قد کا تھا تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے ٹھیک نہ بڑے کت کا تھا تو اسے سے کرنے کے لیے لمبا کہہ دیا لمبوترا کہہ دیا اس طرح کے نام رکھ دیے اگر بے سیاہ فام ہے تو اس کا نام آپ نے کالا بجنگ رکھ دیا اگر وہ سفید رنگت والا ہے تو اس کا نام اور غلط انداز میں آپ کو جو اچھا لگا اپنے طریقے کے مطابق آپ نے رکھ دیا اگر وہ غربت ہے اس کی تو یہ ساری قسمیں اللہ کی تخلیق کا مزاق ہیں۔ کسی کو اونچا بنانے والا کسی کو چھوٹا کد دینے والا کسی کی ٹانگ میں لنگڑا پن ہے تو یہ اللہ کی تخلیق ہے حسین و جمیل ہے تو اللہ کی تخلیق ہے بچکل و کبھی ہے تو اللہ کی تخلیق ہے معذور ہے تو اللہ کی تخلیق ہے جیسے بھی ہے اللہ کی تخلیق ہے جب آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس کا نہیں وہ اس کے بنانے والے رب کا مذاق ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا اسے ایسے رب میں بنایا ہے اللہ کی تخلیق کا مذاق ہے اگر آپ اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اس کی حالت کا مذاق اڑاتے ہیں اس کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں اس کی اولاد کا مذاق اڑاتے ہیں اس کی اولاد کی ناکامیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اس کے زوال پذیر حالات کا مذاق اڑاتے ہیں اگر آپ اس طرح کی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں اس کی دکان اس کے کاروبار کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ اللہ کی تقسیم کا مذاق ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر ہے تو آپ جب بھی مذاق اڑاتے ہیں یا اللہ کی تخلیق کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی تقسیم کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں پہلا میں نے عرض کیا اس کا نقصان یہ ہوگا کبیلا گنا لکھا جائے گا دوسرا نقصان یہ ہوگا گناہ تو اس میں لکھا ہی جائے گا نیکیاں بھی صاف ہو سکتی ہیں اور تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ یہ اصل میں مذاق اس کا نہیں ہوگا اللہ کی تخلیق یا اللہ کی تقسیم کا مذاق اڑا ہوگا اس کا چوتھا نقصانی ہوگا پھر رب کریم اس کے اوپر ناراض ہوں گے اور جب رب تعلق اپنی تخلیق اور اپنی تقسیم کا مذاق اڑتا دیکھیں گے ڈر لگتا ہے ایک دن آئے گا کہ آپ کی حالت ویسی ہو جائے گی جس کا آپ مزاق اڑاتے تھے اگر آپ کی نہ ہوئی تو آپ کی نسلوں کی ہو جائے گی کیونکہ رب کے ساتھ کھیل لیں نا کھیل لیں نا کتنا کھیلیں گے کتنا کھیلیں گے آپ انسانوں کی بات کرتے ہیں ہمارے اخلاق کیا کہنے ان کی عظمت کی صحابہ کے رام اللہ علیہم اجمعین تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو حیوانوں کا مزاق اڑاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں آسارے صحابہ کی عظیم کتاب حدیث کی جس کتاب میں صحابہ کے اثار جمع ہوں اسے مصنف کہتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لو سخیر تم ان کل بن لاخشی ٹو ان اخو نقلبا انسان کا مذاق اڑانا غریب کا مذاق اڑانا مزدور کا مذاق اڑانا فقیر کا مذاق اڑانا تو دور کی بات ہے اگر میں کتے کا مذاق اڑاؤں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسے نہ ہو رات کو مذاق اڑایا اور صبح ہونے سے پہلے کہیں اللہ ناراض ہو کہ میری شکل اس جیسی نہ بنا دے یا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو خون امام حسن بصری رحم اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کی غربت کا مذاق اڑایا یہ دیکھو اس کے کپڑے کیسے یہ دیکھو اس کا مکان کیسا یہ دیکھو اس کی رہائش کیسی یہ تنگ دست کیسا میں مذاق اڑا کے بھول گیا چالیس سال کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ نے میری حالت کو اسی جیسا کر دیا تھا قرآن مجید نے رب کریم نے اس طرح کے شواہد کی طرف ہمیں توجہ بھی دلائی ہے آپ مذاق اڑاتے ہیں دولت کے گمنڈ میں دوسروں کی دوسروں کی غربت کا آپ مذاق اڑاتے ہیں اپنے حسن کے گھمنڈ میں جمال اور خوبصورتی کے گمڈ میں دوسروں کی شکل کا ذرا لاہور کے جنرل ہسپتال لاہور کے کسی بھی ہسپتال میں چکر لگا کے کبھی کبھی مریضوں کے چہروں کو دیکھ لیا کرو پچھلے ماہ کی بات ہے ایک نوجوان خوبصورت ہے گبرو ہے توانا ہے لمبا اونچا اس کا قد ہے خوبصورت ہے وہ سینو جمیل ہے میں اپنی آنکھوں سے اس کو راجوال کی گلیوں میں چلتا پھرتا بھی دیکھتا ہوں اور ہسپتال کے اوپر میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو سچی بات ہے کہ مجھ سے اس کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا آپ نے جوانوں کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا آپ نے حسینوں کے چہروں کو بگڑتے نہیں دیکھا آپ نے آگ کے ہاتھ سے ایکسیڈنٹ کے ہاتھ سے روڈ کے ہاتھ سے اور اس سے شکلوں کو بدلتے نہیں دیکھا آپ نے ٹانگوں کو کٹتے کیا نہیں دیکھا ہے لا, آمنو لا قوم من لا قو ممن قمن خون خیر ہم ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو ممکن ہے جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہت بہتر ہوں قرآن مجید اس حوالے سے وہ, وہ کچھ کہتا ہے ایسے ایسے واقعات بیان کرتا ہے لیکن میں تو یہ عرض کرتا ہوں اگر ہم قرآن مجید سے ہٹ کے قرآن مجید کے بعد ہم اپنے معاشرے کو بھی دیکھ لیں آپ کے دائیں بائیں حالات کیسے بدلتے ہیں آپ کہتے ہیں شاید سال لگتے ہوں گے مجھے تو ڈر لگتا ہے کبھی اللہ کی پکڑ اتنی شدید ہوتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں بھی حالات بدل جاتے ہیں ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ, صرف ایک سیکنڈ بس وہ کھاتا پیتا گھرانا امیر کبیر گھرانا اور باپ کی وفات اور پھر برکتیں ایک سیکنڈ کے اندر ایسے اٹھتی ہیں کہ اس کی اولادوں کو دنیا نے بھی مانگتے بھی دیکھا ہے لاہور کے تاجروں شاید آپ بھول جاتے ہو کہ اس آزم مارکیٹ کے اندر کتنے خاندان ایسے ہوں گے جو پہلے امیر کبھی ہوتے تھے فیکٹریوں ملوں والے ہوتے تھے اور آج وہ دوسروں کے ملازم ہیں اور کتنے ایسے ہوں گے جو پہلے دوسروں کے ملازم ہوتے تھے اور آپ ان کے گھروں پہ دسترخوان کی رونقیں لگتی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کے حالات کو بدل کے رکھ دیا ہے وہ عظیم الشان اور عبرتناک واقعہ تاریخی حیثیت سے کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا جسے بعض مورخین نے ایک تاریخ میں سبق کے حوالے سے لکھا ہے اسی طرح کا ایک تاجر ہے کاروباری ہے بڑا انسان ہے گھر میں بیٹھا ہے کھانا چن دیا گیا ہے دسترخوان سجا ہے میاں بیوی بیٹھے ہیں اونچا ڈیرہ ہے بلند و بالا مکان ہے دروازے پہ دستک ہوتی ہے فقیر کو جا کے تھپڑ لگا کے آ جاتا ہے بیوی کہتی ہے کیا دیا کہ تھپڑ لگایا ہے آرام نہیں کرنے دیتے ستاتے رہتے ہیں حالات بدلتے ہیں رب کی پکڑ آتی ہے زوال پذیر ہوتا ہے زوال ہوتے ہوتے مکان بیچتا ہے بیوی کو طلاق دیتا ہے اس عورت کا آگے نکاح ہو جاتا ہے بیس پچیس سال کا عرصہ گزرتا ہے دوبارہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے اب کی بار اس کا خامن جاتا ہے خامن جانے کی بجائے اپنی بیوی اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں بتا کر کے آتی ہوں دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے خامن انتظار میں واپس کیوں نہیں آئی ہے جب خود چلا جاتا ہے دیکھتا ہے فقیر سامنے اس کی آنکھوں میں آنسو پوچھتا ہے کیا ماچرا ہوا وہ بتاتی ہے تم نہیں جانتے کیا ہوا تم نہیں جانتے کیا ہوا یہ جو آج فقیر بن کے آیا ہے پچیس سال پہلے میں اس کے گھر میں اس کی بیوی ہوا کرتی پچیس سال پہلے کس محلے کی بات کس شہر کی بات فلاں شہر کی فلاں محلے کی فلاں جگہ کی فلاں لوکیشن اگر وہی محلہ وہی جگہ وہی لوکیشن ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچیس سال پہلے جس فقیر کو اس نے دھکا دیا تھا وہ فقیر تو میں تھا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك نالا کل شعین قدیر اللہ تو ہے بادشاہوں کا بادشاہ تیرے اختیار میں سب کچھ ہے تو جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے بےدی کل خیر بھلائیاں تیرے پاس ہیں ان نکالا گل شعیب قدیر تو ہر چیز بے قادر ہے یازین امنو اے ایمان والو لائسر قوم من قوم لائسر قومن قوم, قوم کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اچھا خون و خیرم من جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ممکن ہے مذاق اڑانے والوں سے بہت بہتر ہوں آپ پوچھیے امام کائنات کون کے تاجدار دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کو پتا چلے گا کبھی کبھی مذاق اڑانے والے یہ تو پھر دنیا کی بات ہے نا دنیا میں حالات بدل جائیں پھر کلیا من نو دا بھی لوہا بھئی کے تاجروں اور کراچی کے مارکیٹ اور بازاروں اور لاہور کے بڑے بڑے تاجروں اور سرمایہ داروں سے ذرا پاس بیٹھ کے پوچھ کے تو دیکھیں آپ کے دائیں بائیں آپ کے محلے میں آپ کی مارکیٹ میں آپ کے پلازے میں آپ کے آگے پیچھے دس بیس تیس سال کے وقفے سے ایسی کہانیاں پاکستان کی سرزمین پہ چپے چپے پہ لکھی ہوئی ہیں تم آنکھیں بند کر لو تو یہ تمہارا قصور ہے رب کا قرآن کہتا ہے مزاق نہ اڑایا کروں یازین قوم امین قوم آسائی دنیا میں بھی حالت بدل سکتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا لاہور سے واپس جا رہا ہوں اور لوگ جمع ہیں روڈ کے اوپر اکٹھے ہیں آہیں ہیں سسکیاں ہیں بک... بکائے ہیں فغائیں ہیں عجیب قسم کے آنسو ہیں عجب منظر ہے اور سامنے دیکھتا ہوں ایک پوری فیکٹری کو آگ لگ چکی ہے اور لوگ روتے ہیں کہ اس بیچارے کے پاس تو یہی سب کچھ تھا آگ لگنے کے بعد اس کے حالات کیسے بدلے ہوں گے کیا اس کا حال ہوا ہوگا کل پرسوں ایک پروفیسر صاحب کی بیٹی روتی دھوتی عجب انداز میں ہر بات کے بعد سسکیاں ٹھنڈی سانس سے بھرتی میرے پاس آتی ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کیا معاشرہ ہے بتاتی ہے ابو جی کی اچانک ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ ہونے کے بعد میری والدہ اب نارمل ہو گئی بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد میں در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں یازین امن ہوں لم قوم امین قوم آپ کو عزت ملی ہے تو آپ اس کا اسے اپنی ملکیت سمجھ بیٹھے ہیں آپ کو دولت ملی ہے تو آپ کے گردن میں شریعہ آ گیا ہے آپ کو مقام مل گیا ہے شان مل گئی ہے تو آپ پھولے نہیں سماتے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے ہیں دنیا میں بھی حالت بدل سکتی ہے پھر آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اور وہ زیادہ قابل غور ہے ممکن ہے جس کا تم مزاق اڑاتے ہو وہ جنتوں کا مالک ہو اور تمہیں اللہ جہنم میں پھینکے اور اس سے کہ اب اس کا مذاق تم اڑاؤنا قیامت کی طرف بھی اشارہ ہے بلکہ اصل تو مفسرین نے قیامت کا ہی حوالہ دیا کہ ممکن ہے دنیا میں جن کو کنتر سمجھ کے تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو آخرت کے لحاظ سے رب کی نگاہوں میں کیونکہ رب قریب نے نہ دولت کو دیکھنا ہے نہ شکل کو دیکھنا ہے ان اللہ الاََ کم ولاکم ولاکر کم وم علیکم اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ دولت دیکھتا ہے اللہ تو تمہارے اعمال اور دلوں کی دنیا کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل العظیم السمینا لا یاتی عند اللہ یوم القیامه لا یزنی جناح بعوضہ ایک موڈہ تازہ فربا انسان خوبصورت گبرو انسان دنیا کے لحاظ سے سٹیٹس بھی اونچا ہنش اونچا ہے قیامت کے دن آئے گا اللہ جب اس کو تولیں گے تو اس کا وزن مچھر کے بر کے برابر بھی نہیں ہوگا جناب عبداللہ ابن رضی اللہ تعالی انہ اور جو دبلے بتلے ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا لڑک لو عبد اللہ کلوان عبد اللہ کی ایک ٹانگ کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے کبھی آپ سات کا تاریخ میں نگاہیں دوڑائے نا مزاق اڑانے والا ابو جہل ہے ابو لہب ہے وڈیرا ہے جگیردار ہے بڑے منصب پہ ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا بلال ہے کالا ہے ہفشی ہے موٹے ہونٹوں والا ہے یکونو خیر منہم، وہ ظالم جانتے نہیں کہ جو ہمارے گھروں میں برتن صاف کر رہا ہے اور جھاڑو دے رہا ہے یہ بلال ہفشی تو اتنا عظیم ہے زمین پہ چلتا ہے تو قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَصْفَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٌ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نساء مذاق کی ایک بدترین قسم ہوتی ہے دین کا مذاق دین کا مذاق قرآن کا مذاق مسجد کا مذاق آیتوں کا مذاق تلاوت کا مذاق مولوی کا مذاق امام کا مذاق عالم کا مذاق مسجد کا مذاق مدرسے کا مذاق خانہ کعوا کا مذاق مدینہ کا مذاق مکہ کا مذاق یہ کفر کی منافقت کی نشانی ہوتی ہے مذاق کی یہ قسم تو اس قدر بدترین قسم ہے جس جسے آج کی اس دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت پروموٹ کیا جا رہا ہے علما کو بدنام کرو مولوی کو بدنام کرو چ کو بدنام کرو ممبرو محاب کو بدنام کرو یہ اصل میں اس عالم کا مذاق نہیں ہوتا یا امام کا مذاق نہیں ہوتا یہ اس چیز کا مذاق ہوتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس عالم کو نمائندہ بنایا ہوتا ہے اور اسی لیے اسلاف کہا کرتے تھے لحوم العلماء امسموم علماء کے گوشت کھانے کا جو عادی ہو جائے مزاق اڑانے گیفٹیں کرنے پپتیاں کسنے کا جو عادی ہو جائے منسم مریضہ جو اس کو سونگنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور جو ان کا گوشت کھانے لگتا ہے اس کے اوپر ایسا زہر سرائط کرتا ہے کہ اس کے اندر سے دین اور ایمان ختم ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے نا کچھ لکھاری ایسے ہیں کچھ اینکر پرسن ایسے ہیں کچھ بطونی ایسے ہیں کچھ بولنے والے ایسے ہیں کچھ رائٹر ایسے ہیں ان کی کہانی مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہر کہانی کا تعلق کسی عالم اول مولوی سے جوڑ کے اس خاص طبقے کا مذاق نہیں اڑاتے یا اللذین لائف لا يسخر قوم من قوم اس سے بھی آگے بڑھیے مذاق کی ایک بدترین شکل آج کی اس دنیا میں یہ بھی پائی جاتی ہے کے بعض لوگ تو ہمارے دین کا اللہ کا اللہ کے رسول کا اللہ کی آیتوں کا نماز اور روزے کا بھی مزاق اڑاتے ہیں ایک پورا طبقہ ہے وہ مزاق اڑائے گا کبھی داڑھی کا کبھی نماز کا کبھی روزے کا اور مختلف اس کے حربے ہوں گے مختلف طریقے ہوں گے مختلف ہیلے ہوں گے مختلف بہانے ہوں گے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو منافق لوگ تھے وہ تو اندر سے کنجوس ہونے کے باوجود منصوبہ بندی اور پلاننگ ایسی کرتے تھے کہ اپنی کنجوسیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے صدقہ خیرات کرنے والے صحابہ کا مزاق اڑاتے تھے کیسے اگر کسی نے زیادہ صدقہ دے دیا کہا دیکھو ریاکاری کرتا ہے دکھلاوا کرتا ہے دکھانے کے لیے اتنا صدقہ کر رہا ہے اگر کسی نے تھوڑا کیا بولو تیرے اتنے صدقے سے کیا ہو جائے گا مذاق کی اس قسم کا تذکرہ اللہ نے منافقین کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا اللہ یہ منافق لوگ اہل ایمان جو اللہ کی راہ میں صدقہ کا خیرات کرنے والے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں ان پہ نقطہ چینیا کرتے ہیں بے الین یہ ایمان والوں پہ پپتیاں کستے ہیں اللہ نے اس کی سزا یہ بتائی ہے کہ قیامت کے دن ایسے منافق اور کافروں کا مزاق اللہ اڑائے گا اللہ ان کو مزاق کا نشانہ قیامت کے دن بنائے گا فار یس حکون قارما فی الون ان اہل ایمان کو جنت کے تختوں بے بٹھا کے کافروں منافکوں کو زنجیروں میں پبندے سلاسل کر کے بیڑیاں لگا کے کہ اللہ کہے گا آج ان کے مذاقوں کا بدلا لے لو وقت کم ہے آخری تین چار منٹ کے اندر ایک دو آخری گزارشات کر کے میں اجازت چاہوں گا اگلا حکم یہ دیا والا تل مزو ان فَسَكُمْ اپنے آپ پہ نقطینہ کیا کرو یہ علیحدہ موضوع, موضوع ہے, ہے اور دل اس دل پر دل مستقل گفتگو کی ضرورت ہے بالخصوص اس سے پہلے جو عورتوں کا حوالہ دیا نا عورتوں کا یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن مجید میں رب کریم عموماً علیحدہ عورتوں کا نام نہیں لیتے کم آیات ہیں جن میں مردوں کا عورتوں کا علیحدہ علیحدہ تذکرہ ہوتا ہے وگرنہ جو احکام مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے ہیں اس لیے اللہ رب العزت مردوں کو مخاطب کر کے احکام بیان کرتے ہیں جہاں کوئی خاص اہمیت ہوتی ہے وہاں اللہ رب العزت عورتوں کا اسپیشل تذکرہ کرتے ہیں اور اس آیت میں اللہ نے اسپیشل کہا اے اور تو تم بھی ایک دوسری کا مذاق نہ اڑایا کرو عورتوں میں بھی یہ خاص عادت ہوتی ہے ساس بہو کا مذاق اڑاتی ہے بہو اپنی ساس کا مذاق اڑاتی ہے نند بھاوچ کا جو رشتہ ہے اس کے اندر مذاق اڑانے کے کیا کیا انداز ہیں یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ہی تلخ قسم کا موضوع ہے اور بڑا ہی کڑوا موضوع ہے جس کو سوچ کر بھی انسان بعض دفعہ ایسے ایسے انسان کے اوپر کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ مسلم معاشرہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے یہاں کی ماں بہنوں بیٹیوں کا کیا حال ہو گیا میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ ایک عورت کو اس کے گھر میں بہو آئی آئے روز مذاق آئے روز مذاق تیرا کھانا ایسا تیری روٹی ایسی تیرا پکانا ایسا تیری چال ایسی تیری شکل ایسی تو ایسی تو ایسی یہ لمز بھی ہے یہ مذاق بھی ہے مذاق ہی کی قسم ہوتی ہے نکتہ چینیاں کرتے رہنا ہر وقت عیب نکالتے رہنا ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ٹٹولتے ہی رہنا اور کسی نہ کسی داغ اور چھینٹے کا تذکرہ کرتے رہنا اور اچھی خوبی کسی کے اندر آپ کو نظر ہی نہ آنا بدترین ایک مذاق کا یہ انداز بھی ہوتا ہے کہ نکتا چینیاں کر کر کے آپ مذاق اڑاتے ہیں میں نے زندگی میں پہلے پہلی مرتبہ اور اللہ کرے وہ آخری مرتبہ بھی ہو یہ واقعہ سنا ہی نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور سنا بھی اس عورت کی اپنی بیٹی میں ڈرتا تھا کیا کر اس کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں کل کو ان کی بھی شادیاں ہونی ہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا مقاف عمل ہے یہ اللہ کی دنیا ہے اوپر رب بیٹھا ہوا ہے اسے صبر ہی نہیں ہر وقت اپنی بہو کا مزاق اڑاتی ہے میں نے پھر اپنے ان گناہ کانوں سے سنا اور آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا اس کی اپنی بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے سہاگ رات اگلی ہی صبح فجر کی نماز کے بعد تماد کا فون آ جاتا ہے نہ مجھے تیری بیٹی کا جہیز پسند ہے نہ شکل پسند ہے اسے واپس لے جاتا ولازو اندھ سکوں اپنے آپ پہ نکتہ چینیاں نہ کرو ولا بزوبل القاب پورے ناموں سے نہ نا پکارو سلسم الفضو کو بعد ایمان آخری بات کہی و ملب فلائی کا مالمون جو لوگ یہ سب کچھ سن کر اب بھی توبہ نہیں کریں گے تو ایسے لوگوں کا میں نام اہل ایمان کی فرض سے نکال کے ظالموں میں لکھ الله مجھے اور اپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین